وہ تمہارے کچھ گنا بخش دے گا اور ایک مقرر میاد تک تمہیں مہلت دے گا بے شک اللہ کا ودا جب آتا ہے ہٹایا نہ ہو جاتا کسی طرح تم جانتی